العلم. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ باپ یا یہ ترجمہ ایک حدیث پر قائم ہے اور وہ حدیث بھی آگے مذکور ہے السلام کا فرمان کہ میری امت کا ایک گروہ ایک طائفہ حق پر رہے گا اور ہمیشہ غالب رہے گا اس امت کی اس گروہ کی یہ دو نشانیاں ایک تو ظاہرین وہ غالب رہیں گے اور کبھی مغلوب نہیں ہوں گے اور دوسرا وہ طائفہ جو ہے وہ حق پر ہمیشہ قائم رہے گا یہ ظاہرین کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک تو بمانا غالب غلبہ یعنی وہ طائفہ وہ گروہ ہمیشہ غالب رہے گا اور کبھی مغلوب نہیں ہوگا ان کی حجت ان کی دلیل ہمیشہ غالب ہوگی اور ان کی حجت کبھی مغلوب نہیں ہوگی دوسرا غالبین کا معنی مشہورین وہ مشہور و معروف رہیں گے دراصل جو اہل کتاب کے اہل حق تھے و نصارہ کے جو بعض افراد جو حق پر قائم تھے ان کا معاملہ مخفی ہو چکا تھا وہ چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ ظاہر و باہر نہیں تھے اور مشہور و معروف نہیں تھے اور ان کو تلاش کرنا پڑتا تھا لیکن یہ گروہ جو ہے جس کی نبی اسلام میں نشاندہی فرمائی کہ ہمیشہ غالب رہیں گے اور حق پر رہیں گے یہ مخفی نہیں ہوں گے چھپے ہوئے نہیں ہوں گے بلکہ مشہور و معروف ہوں گے اور یہی اللہ رب العزت کی منشا کیونکہ یہ دین قیامت تک رہے گا اور اگر اہل حق چھپا دیے جائیں مخفی ہو جائیں اہل کتاب کی طرح تو حق کا معاملہ چھپ سکتا ہے اور مخفی ہو سکتا ہے تو اللہ رب العزت نے اس امت کے علماء کو اہل حق کو اہل علم کو مشهور و معروف رکھا اور ان کا مشہور و معروف ہونا یہ دین کے مقاصد میں سے تاکہ جو ان کے علم کی خوشبو ہے جو ان کو عطا فرمایا اس کے ذریعے وہ لوگوں میں مشہور و معروف رہیں اور اس طرح علم کا جو ایک راستہ ہے وہ ہموار رہے اور چلتا رہے اور تعلیم و تعلم کا سلسلہ جاری اور قائم رہے تو اس باب کے تحت ایک امام بخاری کی تفسیر عظل ال... العلم وہ اہل علم یہ تفسیر بڑی دقیق ہے اور امام بخاری رحم اللہ نے اس طائفہ کا معنیٰ سمجھانے کا حق ادا کر دیا کہ وہ اہل علم ایک تفویر اور اس کی منقول ہے بعض محدثین سے جسے امام ترنزی رحمہ اللہ اپنی جامع میں ایک قول لائے ہیں علی بن مدینی رحمہ اللہ کا وہ کہتے ہیں کہ ہم اصحاب الحدیث کہ یہ طائفہ احدل الحدیث کا ہے جو ہمیشہ اکبر رہے گا اور ہمیشہ غالب رہے گا اور امام حاکم رحمہ اللہ اپنے علوم الحدیث میں ایک قول لائے ہیں امام اہل وسنّہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا ماتا کہ علم یقون و عہد الحدیث فلا ادری من هم یہ گروہ اگر عہد الحدیث نہیں ہے میں نہیں جانتا پھر کون بہت ہی بلیغ انداز سے اس گروہ کا تعارف کرایا کہ وہ عہد الحدیث ہیں اچھا عہد الحدیث دو طرح کے ہیں ایک تو علماء اور فقاء محدثین جنہوں نے طلب حدیث کو اپنا ایک منہج بنا لیا اور دوسرے وہ عوام الناس جو ان کے منہج سے محبت کرتے ہیں اور ان کے پیروکار ان اصولوں پر چلتے ہیں ان قواعد پر چلتے ہیں جو حدیث کے تعلق سے انہوں نے وضع کیے اور پوری طرح ان کی محبت میں مبتلا اور گرفتار ہیں یہ دو طرح کے عادل حدیث ہیں ایک محدثین کی جماعت دوسرا ان کے اتباع اور پیروکار اور ان کے محبین کی جماعت اور جب کسی سے محبت ہو تو اس کا شمار انہی کے ساتھ ہوتا ہے یعنی عام عہد الحدیث بھی محدثین کی جماعت میں شامل ہیں ان کے منحج کی محبت کے بنا پر اور ان کے اصولوں کی اتباع اور پیروی کی بنا پر قرآن نے اس منحج کا تعارف کرایا ہے بسابق الاحمد البہاجین اب النصار بلدین ان تین جماعتیں ہیں ایک تو سابقین اولین مہاجرین اور دوسرے سابقین اولین انصار کی دو جماعتیں ہو ان کے افراد معروف ہیں اور بالکل معلوم ہیں اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو ان کے منہج کے پیروکار وہ اس دور میں ہوں اس دور کے بعد ہوں اب بعد میں آنے والے وہ صابقین ابلی کے درجے پر تو فائز نہیں ہیں مگر چونکہ ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کے من سے ان کو پیار ہے اور تعلق ہے لہٰذا اللہ رب العزت نے ان تینوں جماعتوں کو ایک ہی سیاحت میں ذکر کر کے ان کا ایک ہی مقام پیش کیا رضی اللہ عن ہوں رضعین کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی اسی طرح احد الحدیث اگر کہا جائے یہ مت سمجھو کہ اس سے مراسل اور محدین ہیں بلکہ وہ آمد الناس خواب و تاجر ہوں آجر ہوں یا وہ ملازم پیشہ ہوں لیکن انہیں اس منحص سے پیار ہے محدثین سے محبت ہے شغف اور تعلق ہے تو وہ اسی جماعت میں شامل امام مخاہی رحمہ اللہ اس تفسیر کے ذریعے ہم عہد العلم کہ یہاں اس جماعت سے مراد عہد العل میں وہ محدثین وہ عحد الحدیث جن کو اللہ رب العزت نے طلب حدیث کا شوق دیا اور وہ حدیث کو حاصل کرنے میں مستعد ہو گئے روایت و درایت وہ مراد ہیں لیکن جو لوگ ان سے پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں اور ان کے اصولوں کی اتباع کرتے ہیں اور ان کی پیروی کرتے ہیں وہ یقیناً ان کے ساتھ شامل ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کا مقصود یہ ہے اس تفسیر سے کہ علم جو ہے اس کی تلقی اہل علم سے ہو جو اہل علم ہو واقعات جن کے سینوں کو اللہ رب العزت کتاب و سنت کے علوم و معاف سے روشن کر دے وہی ایک قسم کے مقتدہ ہیں عمدہ ہیں اصل ہیں جن سے علم لیا جائے اور ان کی ابتدا کی جائے تو اصل یہ ایک بڑا منہج نقطہ ہے کہ تلقی علم جو ہے وہ اہل علم سے اس لیے نبی علیہ نے جو قیامت کی علامتیں بیان کی ہیں ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ لوگ اکابر کو چھوڑ کر عصاگر سے علم طلب کرنے میں محب ہو جائیں گے جو بڑے کمار علماء ان کو چھوڑ دیں گے اور چھوٹوں کے گرویدہ ہو جائیں گے کسی کشش کی بنا کو حالانکہ اصل کشش تو علم کی ہونی چاہیے لہذا یہ تفصیل بہت ہی معنیٰ خیز عہد العلم کہ یہ جو طائفہ جس کا اللہ کے نبی نے ذکر کیا جو ہمیشہ حق پر رہے گا اور ہمیشہ غالب رہے گا یہ طائفہ عحد العلم کا ہے محدثین کا جن کو اللہ رب العزت نے طلب حدیث کا شوق دیا وہ فاتِ حدیث ہیں اور فقہ ہیں اور صحیح سمجھ بوجھ رکھنے والے لیکن جو لوگ عام افراد ہیں اپنے آپ کو عادل حدیث کہلواتے ہیں اور اس نام سے لقب سے ان کو پیار ہے وہ ان سے الگ نہیں اس محبت کی بنا پر ان کے منج کی اتباع کی بنا پر وہ بھی ان میں داخل اور شامل یہ پہلی حدیث مغیرہ بن شعبہ کی روایت سے ہے کہ رسول اللہ سم نے ارشاد فرمایا لاسال و تاٮٔفت من امت ظاہرین حتیحم امر اللہ ظاہر میری امت ظاہر ہے کہ یہ امت ہے جو ہے وہ ایجابت مراد ہے امت کی دو قسمیں امت دعوت اور امت اجابت امت دعوت میں ساری امت ہے اس میں کفار بھی یوز و نصارہ بھی اور امت اجابت میں وہ امت ہے جو کلمہ گو ہے اور آپ کی اطاعت کرنے والے آپ پر ایمان لانے والے تو اس امت اجابت میں سے ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا اور جب اللہ کا امر آئے گا قیامت قائم ہوگی تو وہ غالبی ہوں گے اور حق پر وہ قائم ہوگی۔ ہوں گے اب یہ اس طائفہ کا ذکر ہے جو امام بخاری کا مقصود ہے اس حدیث کو لانا کتاب الاعتصام سے اس کا تعلق یہ ہے کہ جو سچے منحج کے ساتھ اعتصام بالکتاب و سننا کرتا ہے اور قرآن حدیث کو تھامے رکھنا یہ اس کا شعر ہے تو یقیناً وہ شخص حق پر ہے اور جو حق پر ہے یقیناً وہ نبی رسلام کے اس فرمان کا مصداق ہے جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا یہ گروہ ان لوگوں کا ہے جو حق پر ہوں اور حق پر وہ ہے جو کتاب و سنت کے ساتھ احتسام کرنے والے اگر کتاب و سنت کے ساتھ احتسام کرنے والا حق پر نہیں ہے پھر آپ بتائیے حق پر کون جو اللہ کی وہی ہے قرآن و حدیث اسے تھامنے والا گروہ اگر سچا نہیں ہے حق پر نہیں ہے پھر انہیں بتایا جائے کہ وہ کون سی جماعت ہے کون سا گروہ ہے جس کو آپ حق والا قرار دیں گے تو یہ ان لوگوں کی ایک بہت بڑی ایک منخبت ہے اور فضیلت ہے جن کو اللہ رب العزت کتاب و سنت کے احتسام کی توفیق دے اس احتسام کی بنا پر وہ عہد الحق ہیں اور عہد الحق ہونے کی بنا پر یہ لوگ اس طائفہ میں داخل ہونے کے پوری طرح حقدار ہیں جو قیامت تک حق پر قائم رہے گا اور اس کی حجت غالب رہے گی ایک حدیث میں اس طائفہ کا تعارف ایک اور جملے کے ساتھ اور وہ ہے یوقاطل علیہ عصابت من المسلم ایک جماعت اس دین حق پر حق کے لیے جہاد اور قطال کرتی رہے گی یہ اس جماعت کا ایک اور تعارف ہے تین خوبیاں ہوں گی حق پر ہوں گے ہمیشہ غالب ہوں گے اور وہ جہاد کرنے والے ہوں گے جہاد کرتے رہیں گے یہ تین خوبیاں ہوں گی یہ تینوں خوبیاں ایک ہی جماعت کی اور وہ جماعت اللہ حدیث تینوں خوبیاں ایک ہی جماعت کیونکہ اگر یہ کہا جائے کہ صرف یہ ان لوگوں کی جماعت ہے جو جہاد اور کتاب میں مصروف ہیں تو یہ حدیث کے مقاصد کے بھی خلاف ہے اور یہ تینوں مواصفات اس پر منطبق نہیں ہوتے یہ تینوں صفات اس جماعت پر منطبق نہیں ہوتے جو کتال اور جہاد کے ساتھ مشغول ہے کیونکہ نمبر ایک کتال اور جہاد ہمیشہ مستمر نہیں رہتے کبھی ہے اور کبھی نہیں جبکہ یہ حق تعلیم و تعلم کی صورت میں طاقت کی صورت میں ہمیشہ قائم ہر آن ہر لمحہ ہر گھڑی قائم کتاب جو ہے آج ہے کل نہیں ہے دس سال موقوف رہا پھر کو موقع بن گیا بیس سال موقوف رہا پھر کو موقع بن گیا تو اس میں استمرار نہیں جبکہ یہ تعلیم علم جو ہے اس میں استمرار دوسرا یہ اس کی ایک نشانی غالب رہنے کی اور یہ بات معلوم ہے کہ تلوار مغلوب ہو سکتی ہے ایسے کئی واقعات اور ایسے کئی شواہد موجود ہیں کہ تلوار ہمیشہ غالب نہیں رہتے اللہ رب العزت کے جو مقاصد اور جو اللہ رب العزت اپنے بندوں کے تعلق سے جو اس کے آزمائش کے قواعد ہیں ان قواعد کی روشنی میں تلوار مغلوب ہوتی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے صبر کو آزماتا ہے خود نبی علام کے دور میں عارضی طور پر دو دفعہ تلوار مغلوب ہوئی جنگ عہد میں اور جنگ حنین میں دو دفعہ مغلوب ہوئی پھر اللہ رب العزت نے اس مغلوبیت کو غلبے پر ختم کیا لیکن ایسے بہت سے احداث اور واقعات ہیں کہ تلوار ہمیشہ غالب نہیں رہی مغلوب ہوئی ہے لیکن جو حجت ہے اہل حق کی علمی اعتبار سے وہ کبھی مغلوب نہیں ہوگی وہ کبھی مغلوب نہیں ہوگی وہ ہمیشہ غالب رہے تو جو پورے مواصفات اس حدیث میں مذکور ہیں یہ اسی جماعت پر منتقل ہوتے ہیں جو احد الحدیث ہیں اور احد الحق ہیں اور وہی جب موقع پڑے گا جہاد کریں گے میں تازہ ترین مثال آپ کو افغانستان کے جہاد کی دیتا ہوں رشیہ نے اچانک افغانستان پر استعمار کیا حملہ ہوئے اور جو اکثر وہاں اس وقت نوجوان گئے وہ دینی مدارس کے نوجوان تھے جن کے پاس کوئی سابقہ تجربہ نہیں تھا کتاب کا اور جہاد کا اور وہ میدانوں میں پہنچ گئے رشیہ کے سامنے صف آرا ہو گئے وہیں سیکھا اور وہیں اپنا کردار ادا کیا اور آخری نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ رب العزت نے روز کو شکست فاش دی روز ٹوٹ پھوٹ گیا ریاستوں میں تبدیل ہو گیا اس کی جمعیت پارا پارا ہو گئی اور اصل جو ایک مرکزی کردار تھا انہی مدارس کے نوجوانوں کا تھا طلبا کا تھا جو قاد اللہ اور قادر رسول کا فریدہ انجام دے رہے تھے لیکن جو ہی جہادی شمع روشن ہوئی پہنچ گئے کسی تجربے کے بغیر اور اللہ تعالیٰ بندے کے تخوا کو دیکھتے اور اس کے ایمان کو دیکھتے تقوا اور ایمان ہو تو اللہ رب العزت ہر چیز سکھا دیتے اللہ اللہ تمہارا کام تخوا اختیار کرنے اللہ تمہیں ہر چیز کی تعلیم دے دے, دے تو یہ اہل حقیع عاد الحدیز جن کا ایک کردار کیا تھا زمانۂ امن میں قال اللہ اور قادل رسول حدثنا اخبرنا لیکن جو ہی ایک مقام پر جہادی شمع روشن ہوئی علما نے فتوہ دیا پہنچ گئے اور اپنا کردار انجام دیا تو یہی وہ حساب ہے یہی وہ جماعت یہ تین صفات ہو گئی ان کی ہمیشہ حق پر رہیں گے ہمیشہ غالب رہیں گے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہیں گے جہاد کب کریں گے جب موقع بنے گا اور جہاد بھی سیف کتاب جو ہے یہ ہمیشہ اس میں استمرار نہیں ہے کبھی دس سال کبھی بھی وقفہ ہو سکتا ہے پچاس سال کبھی بھی وقفہ ہو سکتا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں لیکن جو علم ہے حق ہے اس کا افشا دعوت تعلیم و تعلم ہر آن جاری ہر گھڑی جاری نمازیں پڑھنا حق ہے اور تعلیم و تعلم حق ہے دعوت دینا حق ہے اس میں استمرار اور دوسری بات یہ کہ جو ہمیشہ غالب رہنے کی بات ہے وہ بھی حجت اور دلیل کے لیے ہے تلوار کے لیے نہیں کیونکہ تلوار مغلوب ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ تلوار والوں کا امتحان لے سکتا ہے ان کے صبر کو آزما سکتا ہے اور ایسے کئی جو ہیں وہ شواہد اس کے موجود ہیں حتیٰ کہ قیامت قائم ہوگی اور یہ جماعت حق پر غالب رہے گی یہاں قیامت قائم ہونے سے کیا مراد کیونکہ بظاہر یہ حدیث ایک دوسری حدیث سے ٹکرا رہی نبیر اسلام کا فرمان ہے کہ لاتو مست الا علا شرار الناس کہ قیامت انتہائی بد لوگوں پر قائم ہوگی اور یہ حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی وہ حق پر قائم ہوں گے اور غالب ہوں اور وہ حدیث کیا کہہ رہی یہ کہ قیامت بد بخت لوگوں پر قائم ہوگی ایک اور حدیث کا مفہوم کہ وہ بدترین لوگ ہیں کہ جب قیامت قائم ہو وہ زندہ ہو ایک اور حدیث کے لفاظ ہیں کہ لاد مساط اللہ حفالت حفالہ بولتے ہیں بیکار قسم کے لوگوں کو کچرا قسم کے لوگ کچرا قسم کے لوگوں پر قیامت قائم ہوگی تو بظاہر ان دونوں میں تضاد ہے لیکن یہاں جو حدیث میں اللہ کا امر قائم ہونا ہے اور قیامت قائم ہونا ہے اس سے مراد قیامت سے قبل قیامت کے قائم ہونے سے قبل ایک ہوا کا چلنا ایک بڑی لطیف ہوا چلے گی اہل حق نمایاں ہوں گے غالب ہوں گے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کا امر آ جائے گا ایک لطیف ہوا چلے گی حدیثوں میں اس ہوا کے دو مصدر ایک حدیث میں یمن سے وہ ہوا چلے گی اور ایک حدیث میں شام سے یہ تعارظ نہیں دونوں مقبول دونوں جہتوں سے ہوا چلے گی بہت لطیف اور بڑی پاکہ یمن سے بھی اور شام سے بھی اور وہ اہل حق کو جو ہے ان تک پہنچے گی اور اس ہوا کے پہنچنے کے بعد آہستہ آہستہ وہ فوت ہوتے جائیں گے اور موت کا شکار ہوتے جائیں گے حتیٰ کہ تمام اہل حق ختم ہو جائیں گے اس ہوا کے بعد اور پھر اللہ کا امر آ جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی بدترین قسم کے لوگ ہوں گے شکی قسم کے لوگ مشرقین لات اللہ اللہ ان موحدین ختم ہو جائیں گے مشرقین باتیں ہوں گے اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کے غیر و خزم کو دعوت دیں گے اور قیامت کا وقوع پھر اتنے یعنی ٹوٹ پھوٹ کے ساتھ ہوگا زمین آسمان ستارے چاند اور سورج ہر چیز فنا ہو جائے گی یہ اللہ کا غید و غضب ہے اور یہ قیامت کا قائم ہونا ہے تو یہ دونوں حدیثوں کا اپنا ایک محمل ہے یہ امر اللہ جو ہے جس میں اہل حق فوت ہو جائیں گے یہ اس ہوا کے چلنے کے ساتھ ہے اس کے بعد شقی قسم کے اور بد بخت قسم کے لوگ باقی بچیں گے ان پر قیامت قائم ہوگی امام بخاری رحم اللہ نے یہ حدیث کتاب و توحید میں, میں ذکر کی کتاب توحید وہاں باب قائم کیا ہے باب قول ہی تحیدہ ان نما قول شعین ادا اور دن ہو انقود جب ہم کوئی کام کرنا چاہیں کسی بھی چیز کے بارے میں اس کو بنانا چاہیں یا اس کو قائم کرنا چاہیں کوئی کام کرنا چاہیں ہم کن کہتے ہیں اور وہ چیز ہو جاتی ہے ویسی بن جاتی ہم کن کہہ ہیں یہ کن اللہ کا امر اللہ تعالیٰ کا امر اور یہ جو حدیث کے آخری الفاظ ہیں امر اللہ یہ اللہ کا امر اسی کن کے ساتھ قائم ہوگا جس سے خالق کے کائنات کی قدرت اور اس کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے کہ کن کے حکم سے پوری کائنات فنا ہو جائے گی پوری کائنات فنا ہو جائے گی یہ اس کا کن اور پھر لوگ بے ہوش ہو جائیں گے پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور اس کا کن کا امر ہوگا اور سارے لوگ زندہ ہو کر عرض محشر میں جمع ہو جائیں گے تو یہ اس کن کی طاقت اور خالق خالے کے کائنات کی قدرت تو وہاں ماں بخاری کے اس درال دلال حتیات یہ امر اللہ سے ہے کہ یہ امر جو ہے یہ کن کن سے اللہ رب العزت قیامت قائم کرے گا جس سے اتنی ٹوٹ پھوٹ ہوگی ہر چیز فنا تتر بتر زمین نہیں بن جائے گی اور پھر دوبارہ کون کہے گا تو سارے لوگ زندہ ہو کر عرض معاشرے کی طرف جائیں گے یہ وہاں امام بخاری کا حصہ دران ہے جیم حجل اِسماعیل حجن شہر قول اخبر علیہ المعویت ابن علی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَإنَّمَا أَنَا وَيُعْتِ أَمْرُ هَذِهِ حتى الساعة او حتى يأتي یہ صنعت کا روی حمید یہ علمائے طابعین میں سے اور یہ نبی اسلام کے صحابی عبدالرحمٰن عوف کا بیٹا ہے جو امیر المنین معاویہ بینبی صفیان سے اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں وہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے امیر معاویہ اور فرماتے ہیں کہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول مینور بھیر فقدین کہ اللہ تعالی جس شخص کے ساتھ بھلائی کا فیصلہ فرما لے اسے کیا دیتا ہے فی دین دیتا ہے اس کو دین کے فقہ اور دین کی سمجھ اور دین کا فہم مینور بی خیر یور ارادہ اللہ تعالیٰ کی صفت ارادہ یہاں سے ثابت ہو رہی ہے اور اس کا ارادہ جو ہے وہ اس پلاننگ کے معنی میں نہیں جو ہمارے ہاں ہوتی ہے ہم کسی چیز کا ارادہ کریں اس کے اسباب کا انتظام کریں اور پھر وہ کام کریں اس کا ارادہ کن ہے کن فیا کسی چیز کا ارادہ فرما لے کن اور وہ چیز ہو جاتی ہے اس کے لیے وسائل اور اس کے لیے تفصیلات اور اشیاء کو جمع کرنا یہ مخلوقات کا کام ہے اللہ در کا کام نہیں تو مخلوق کا ارادہ وہ ہے جو مخلوق کے شایان شان ہے اور اللہ کا ارادہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے خیرن یہ تنوین تعظیم کی ہو سکتی ہے یعنی خیرن عظیم اللہ تعالیٰ کسی بندے کے بارہ میں خیر عظیم کا ارادہ فرما دے خیر عظیم کا حکم فخط اوتیا خیر خیر کثیر خیر عظیم کا فیصلہ فرمائے یا پھر یہ تنوین تنکیر کی تنقیر کی اگر ہو تو مراد ال الخیر جو بھی خیر کے دروازے اور جو بھی خیر کے جو ہیں وہ راستے ہیں اللہ تعالیٰ کسی بندے کو عطا کرنے کے کا فیصلہ فرما تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا دیتا ہے اس کے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہے مال و زر ہے دنیا کی دولتیں ہیں سربتیں ہیں بہت کچھ ہے یہ ساری کائنات اسی کی اللہ رب العزت اس بندے کو کیا دیتے فی دین دین کی سمجھ ادا دین اور ہے اور فکر ف دین اور ہے خالی دین داری کافی نہیں جب تک دین کی سمجھنا ہمارے ہاں المیا یہ ہے کہ دین داری کا ہم نے ایک لیبل جو ہے وہ لیبل لگایا ہوا ہے لیکن دین کی سمجھ سے محروم دین کی سمجھ سے محروم تو اصل چیز دین کی سمجھ اور دین کی فقاہت اصل نعمت دین داری برائے نام اس کا دعویٰ اس کا اختیار کرنا نہ یہ کافی ہے نہ یہ مفید دیکھو ہمارے ہاں ایک شخص نبی کی محبت میں جلوس نکالے گا ابھی ربی ربل آنے والا ہے جلوس نکلیں گے اور جناب نعرے لگیں گے مختلف دعووں کا اظہار ہوگا اور اس سے کہا جائے کہ اتنی محبت کے دعوے کر رہے ہو تو اللہ کے نبی کی سنت کو مان لو اس کو نہیں مانے گا مانا دین کے ساتھ ہے دعوے کی حد تک لگاؤ ہے جذباتی لگاؤ لیکن دین کی سمجھ نہیں جس نبی کی حرمت پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہو اس نبی کی سنت مان لو وہ نہیں مانے سینے کھول کھول کر اپنی جان قربان کرنے کے دعوے نعرے لگائیں تیر حرمت پر جان بھی قربان ٹھیک ہے قربان کرنے کا موقع آئے قربان کریں لیکن اصل دین کی فقاحت کیا ہے جس نبی کے ساتھ محبت کی یہ دعوے ہیں اس نبی کی سنت کو تو مان لو وہ نہیں آتے تو اصل نعمت صرف دین کے ساتھ ایک جذباتی تعلق نہیں اصل نعمت دین کی فقاہت اور دین کی سمجھ اور فقہ ف دین اپنے عموم پر قائم ہے فقہ کی دو قسمیں ایک ہے فقہ جس کا تعلق امور عقیدہ سے اس کو علوما نے اکبر کا نام دیے فقہ اکبر جس کا تعلق اصول دین سے اور اعتقادی امور سے اور ایک فقہ جس کا تعلق احکام اور مسائل سے نماز کے مسائل حج کے مسائل روزے اور زکوٰۃ کے مسائل اسے بعض علماء نے کا نام دیئے تو فقہ اکبر عقیدہ اصول اور فر جو اس کے مقابلے میں فقہ ہے اللہ رب العزت سے دونوں فکر ہیں عطا فرمائے اور یہ دونوں فکر ہیں در حقیقت ایک مکمل فقہ بنیں گی اور ایک مکمل دین کا تصور جو ہے وہ اجاگر ہوگا اور جو فروغ کی فقہ ہے اس کی صحت اصول کی فقا کتابیں مثلا ایک شخص کا اگر عقیدہ ٹھیک نہیں تو اس کی نماز قابل قبول اگر توحید میں خلل ہے اللہ اس کی زکاط قبول کرے گا اگر اس کی توحید درست نہیں ہے اس کا حج قبول ہوگا یہ فقہ اکبر جو ہے عقیدے کی فقہ یہ اصل ہے اس کی صحت انتہائی ضروری بلکہ یہ پہلا قدم ہونا چاہیے ہمیں بڑا تعجب ہوتا ہے اپنے ان بھائیوں پر جو اپنے آپ کو ہنفی کہتے ہیں کہ وہ صرف فرور میں امام منیفا کے مذہب کے پیروکار ہیں نماز کیسے پڑھیں گے جیسے انہوں نے پڑھی حج کیسے کریں گے جیسے ان سے ثابت امام منیفا رحمہ اللہ سے عقیدہ عقیدے میں نہیں عقیدے نام اشعری کسی مسائل میں حنفی اور اعتقادی مسائل میں اشعری امام صاحب کو عقیدہ کیوں نہیں لیتے اگر وہ حق ہے تو کیوں نہیں لیتے اسے ایک طرف اتنی محبت کہ ان کی محبت میں آپ آ کر غلوب کیا غلوب کیا ہے حدیثیں وضع کر دیں حدیش نے بدا کر یقون امت اسمہ النعمان ہوا سراج امت ایک شخص میری امت میں پیدا ہونے والا ہے جس کا نام نعمان ہوگا امام بنیفا کا نام نہیں وہ شخص میری امت کا سراج ہوگا سراج سورج جیسے سورج درو ہو تو تمام روشنیاں ختم ہو ہو جانی چاہیے وہ سراج ہوگا بھائی سراج الما کا عقیدہ کیوں نہیں مانتے تعجب کی بات ہے یعنی صرف فرو میں ہی مان عقیدے میں مانف ہی نہیں بلکہ اشاری. بھی اشہریت جس سے خود امام اشعری رجوع کر چکی ان کی زندگی کے تین اتوار ایک دور ان کا وہ تھا جب وہ خالص متضی تھی دوسرا تو ان کے عقیدے میں اختلاط آ گیا کچھ کچھ احتجاج بھی تھا اور کچھ اہل السنہ کی باتیں بھی تھیں اور تیسری بات جو انہوں نے کتاب البانہ میں جو ان کی آخری کتاب ہے سرحد سے فرمائی کہ میں عقیدے کے باب میں اسماء و صفات کے باب میں احمد ابن حنبل کے منج کروں کہ بنتے ہو تو پھر اس طرف آؤ نے جسے رجوع کر چکے جس کو چھوڑ چکے ان امور میں شہریت ہے تو حقیقت یہ کہ یہ ایسے بعد امور ہیں جن کو عقل نقل اور فطرت تسلیم ہی نہیں کرتی یہ فطر اکبر یہ ایک اثاث کی اس کی ایسیت ہے عقیدے میں اگر کوئی دراڑ ہو تو میں کوئی قزل ہو کوئی نماز روزہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے اور فرمایا کہ بہت بھیا اللہ میں قاسم ہوں اور اللہ عطا کرتا ہے میں قاسم ہوں اور اللہ عطا کرتا ہے اس کی ایک تصویر تو خاص ہے اور اس کا تعلق بعض علماء کے مطابق مال غنیمت سے یہ حصے اللہ نے مقرر کیے کس کو کیا دینا ہے کس کو کیا دینا ہے اللہ کے عمر سے ہے میرا کام تقسیم کرنا اللہ تعالیٰ کے عمر کے مطابق اسے تقسیم کرنا دوسرا اس کا معنی حدیث کے سیاق کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بنتا ہے کہ میں تقسیم کرتا ہوں اس علم کو اللہ کی فہری کو اللہ کے پیغام میرے پاس آتے ہیں میں تمہیں پڑھ پڑھ کے سناتا ہوں کبھی قرآن آ رہے ہیں کبھی حدیث آ رہی ہے اور میں وہ ساری باتیں تم میں تقسیم کرتا ہوں بانٹتا ہوں و اللہ اللہ عطا کرنے والا ہے یعنی میں نے تمہیں دے دیا تقسیم کر دیا اب یہ جو فہم ہے یہ اللہ کی توفیق سے ہے کس کا فہم کیسا ہے اور کس کا فہم کیسا ہے فہم میں تفاوت ہو سکتا ہے کمی بیشی ہو سکتی ایک شخص کا فہم دوسرے شخص کے فہم سے بہتر ہو سکتا ہے تو اللہ کے پیارے بےغمبر کا وظیفہ کیا ہے آپ کا وظیفہ اس علم کو تقسیم کرنا جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا بلغما ضلع کمر رب پہنچا دو ہر چیز پہنچا دو کوئی ایک نکتہ بھی چھپانے جائز نہیں ہو تو آپ کا کام تقسیم کر باقی اس اس علم کا فہم اللہ تعالیٰ تعاف فرماتا ہے کسی کو زیادہ کسی کو کم لیکن دین مکمل اور صحیح ہے جو کچھ اترا اس اعتبار سے جو اس کے الفاظ ہے اور جو اس کا فہم ہے اس اعتبار سے فہم صحیح بھی موجود ہے اور آسمان سے نادل ہونے والے الفاظ بھی پوری حفاظت کے ساتھ موجود ہے امر هذه امر مستقيما حتى تقوم تکومت اور اس امت کا معاملہ مستقیم رہے گا یعنی حق پر قائم رہے گا حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے تو اس امت کا ایک طائفہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا چنانچہ وہ طائفہ بہت ہی مبارک اور بابرکت ہے اور اس طاعفے کی اساس کیا ہے حق پر ہونا اور حق کی اساس کیا ہے کتاب و سنت اور قرآن و حدیث تو ان احادیث میں امام بخاری کے اس ترجمے میں جو اصل حقیقت جو سامنے آ رہی ہے وہ احتسام امام بخاری کا مقصود ہے اس کی اہمیت کو واضح کرنا جی قال سمعت جاء بربنا عبد الله رضي الله عنهما يقول لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو القادر وعلى أن يبعث عليكم عذاب من فوقكم قال أعوذ بوجهكم أو من تحت أرجولكم قال أعوذ بوجهكم فلما نزلت أو يربسكم شيعا ويضيق بعضكم بأس بعض قال هاتا لأهوا أو أيسا باب في قول الله تعالى او یلب سکم یہ ترجمہ بھی قرآن کی ایک آیت پر قائم ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان او یلب سکم کہ اللہ تعالیٰ تمہیں فرقوں میں جو وہ بانٹ دے اور مختلف جماعتوں میں تمہیں تقسیم کر دے اور یہ ایک اشتراک اور اختلاف تو پر مسلط کر دے جو کہ اللہ تعالیٰ کا آداب ہے اور یل بے سکم شی آئے اے یو قن سکم کہ تم کو مختلف فرقوں میں بانٹ دے تقسیم کر دے جو اللہ رب العزت کا عذاب ہے اس کا تعلق کیا ہے اعتصام بالکتاب و سننا سے کہ امت کی وحدت جو ہے وہ اس اعتصام میں کتاب و سنت کو تھام لیں اور اسی کا فہم لیں اسی کے عامل بنیں اسی کے دعوت کو پیش کریں تو یہ حق پر رہیں گے اور متفق اور متحد رہیں گے لیکن جہاں کتاب و سنت سے دوری اور بد حاصل ہوا تو اعتصام کے منحج سے دور ہو جائیں پھر افتراق ہو حق پر ہونا واحدوں میں حبد اللہ جمعہ یہ جمعیت کا متقاضی ہے جبکہ افطراک کا راستہ جو ہے یہ حق کے منافی ہے مانا اعتصام کے منافی اگر اعتصام پھر کتاب و سننا متحقق اور موجود ہے تو جمعیت قائم ہے اور جہاں کتاب و سننا سے اعتصام سے انسان دوری اختیار کرے گا وہاں فرقے بنیں کتاب و سنت کس نے پیش کیا رسول اللہ علیہ وسلم جو شخص قائم ہے وہ رسول اللہ کی جماعت ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب و سنت کے منج پر قائم ہے وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے اور جس شخص نے اپنی قیادت الگ کی کسی نئے امیر کے ساتھ یہ تفریق کا راستہ یہ انقسام کا راستہ تفر کا راستہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے ایک عذاب قرار دیا فرقہ کب بنتا ہے جب جدا شخصیت کو تھام لیا جائے جب تک رسود اللہ کو تھاما ہے فرقہ نہیں ہے اصل جماعت ہے جو کتاب و سنت پر قائم رسود اللہ علیہ وسلم کے نام کو چھوڑ کر کسی اور کے نام کو استعمال کرو گے تو اس نام کے ساتھ ایک فرقہ وجود میں آ گیا ہے یہ افطراک کا راستہ تو یہ عمل سراسر احتسام کے منافی احتسام جمعیت کا متقادی ہے اور کتاب و سنت سے احتسام سے اگر دوری ہوگی تو پھر یہ افتراق کا راستہ ہوگا آگے اور بات کرتے ہیں یہ نبی اسلام کی حدیث جو سیدنا جابر کی روایت سے ہے تو نظر علیہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم صقادر علائی علیکم عذاب من فوق یہ آیت کریمہ وسری کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ تم پر عذاب اتارے اوپر سے اوپر سے عذاب اتارے رسول اللہ نے فرمایا کہ آگوز میں وج ہے یاد اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں. میں تیری پناہ چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اوم انتہا تیار یہ اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ تمہیں عذاب چکھائے تمہارے نیچے سے اوپر کا عذاب جیسے آسمان سے پتھر برسے آسمان سے ایسی بارش برسے جو تمہیں غر کر دے برباد کر دے جیسے نور اسلام کے دور میں عذاب آیا تو یہ عذاب اوپر سے نازل ہو رہے نیچے کا عذاب جیسے زمین شق ہو جائے اور تم زمین میں دھس جاؤ جیسے زلزلے آتے ہیں یا پھر جو تغیانی آتی ہے سمندروں میں اور دریاؤں میں اور جو شہروں کے شہر ڈبو ڈالتے ہیں یہ نیچے کا عذاب تو آپ نے ان دونوں عذابوں کو سن کر فرمایا کہ اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں تیسری بات کیا ہوئی اویل میں سا کم شیزا بھئی کا فائدہ کم بن یہ اللہ تعالیٰ تمہیں فرقوں میں جو ہے وہ بانٹ دے فرقوں میں تقسیم کر دے اور ایک دوسرے کا عذاب جو ہے وہ تم کو چکھائے ایک عذاب دوسرے کو دوسرے کا پہلے کو جب جماعتیں بن جائیں گی فرقے بن جائیں گے تو پھر فتنے جو ہیں یہ ایک عذاب کی شکل اختیار کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس طرح تقسیم کر کے عذاب چکھائے تمہیں ایک دوسرے کا تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ او ایسر یہ دو چیزیں آسان ہیں یعنی یل بے سکم شیارکم باس بعد یہ دونوں چیزیں آسان ہیں پہلی دو چیزیں مشکل مشکل, مشکل کیوں ہیں کیونکہ کی وہ اللہ کا عذاب ہے جب اللہ کا عذاب آ جائے کوئی بچتا نہیں ہے پھر آسمان سے پتھر برسے بچاؤ کی صورت ہے کوئی جائے پناہ ملے گی زلزلے آ جائیں جائے پناہ ملے گی یہ اللہ کے دو عذاب ایسے ہیں اوپر یا نیچے سے جن میں کوئی جائے پناہ نہیں لیکن یہ دو چیزیں جو آپ نے ارشاد فرمائیں اس لحاظ سے آسان ہے کہ حجت موجود ہے یہ جو تقسیم اور تفریح ہے اس سے بچاؤ کی کہ اللہ کی وہی کے ساتھ اعتصام کر لیا جائے تو پھر یہ اشتراک اور یہ جو عذاب ہے یہ حاصل نہیں ہوگئے بچاؤ کا راستہ اللہ نے عطا فرمایا ہے اور وہ تمسمل کتاب پر سننا یہ دو چیزیں آسان بچاؤ کی تدبیر ہو سکتی ہے مخرج مہیا ہو سکتا ہے اور دعوت دی جا سکتی ہے تاکہ لوگ بچاؤ کا راستہ اختیار کر لیں اور امت واحدہ بن کر جو برکات ہیں دین کی ان کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو فرمایا کہ یہ دو چیزیں آسان یہ دو چیزیں آسان تو اس سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ افطراک کا راستہ یہ ایک بربادی کا راستہ ہے لوگ اگر فرقوں میں بھٹ جائیں تو یقیناً یہ بربادی اور ایک فتنے کی شکل لیکن اس کی صورت کیا ہے اس کی صورت کیا ہے آج کل کچھ لوگ ہزبیت کے نعرے لگاتے ہیں کہ فلاں شخص وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے علاوہ پوری دنیا ہزبی لیکن ہزبیت کا معنی نہ وہ خود سمجھتے ہیں نہ ان کے اساتذہ سمجھتے ہیں نہ ان کے وہ لوگ سمجھتے ہیں جن کی وہ پیچھے جو ڈوری ہلاتے ہزبیت کیا ہے اور یہ فتنہ کب ہوتا ہے دیکھیں ایک ہے فضا سعودی عرب کی جہاں کچھ لوگ بیٹھ کر یہ باتیں کر رہے ہیں فلاں ہزبی فلاں ہزبی فلاں ہسبی سعودی عرب میں کیا ایک حکومت وہ حکومت کیا ہے اہل توحید کی توحید کی اقامت اپنا وہ فریدہ سمجھتے ہیں انہوں نے مساجد کا ایک جال بچھا دیا یونیورسٹیوں کا ایک جال بچھا دیا سارے کام گورنمنٹ کر رہی علماء اور دعات کی ایک بڑی ٹیم تیار کی اور ایک لجنہ ترتیب دے دی اہل حق کی افتاح کی اپنی نگرانی میں اساتذہ مقرر کیے مشاعت مقرر کیے مساجد کا عما مقرر کیے اور پھر دنیا بھر میں دعوت توحید کا کام وہ حکومت انجام دے رہی اس حکومت کے مقابلے میں اگر کوئی جماعت بنے گی وہ یقیناً افطراک کا راستہ ہے جس کی کوئی گنجائش نہیں مطلوب جو ہے وہ اس حکومت سے حاصل ہو رہا ہے یہ جو دن یہ کب ہوگا جب مختلف ایسی عمارتیں کھڑی کر لی جائیں جہاں اقتدار کی رسا کشی شروع ہو جائے پھر جنگیں ہوں گی جنگے ہوئی جنگ جمل جنگے, جنگے صفین انہیں امور کے نتائج ہیں اور یہی فتنہ اور عذاب وہاں کوئی ضرورت نہیں کسی حزب کے قائم ہونے کی اور کسی جماعت کے فرقے کھڑا ہونے کی ہاں وہاں احذاب موجود ہیں لجان موجود ہیں مگر وہ گورنمنٹ کی اجازت سے ہیں یہ اختراق نہیں اور وہ نجام دینی کام کر رہی دنیا بھر میں یہ افطراق نہیں لیکن اس کے بغیر اگر وہاں کوئی حزم کھڑی ہوگی کوئی جماعت کھڑی ہوگی وہ یقیناً افتراق اور اختلاف کا راستہ اب آئیے ہندوستان پاکستان جہاں صدیوں سے جماعت علی قائم بڑے بڑے علماء اس جماعت کی اقامت میں شریک ہیں ان کی مشاورت اور ان کی جہود اور ان کی محنت کیونکہ یہاں وہ حکومت نہیں ہے جو سعودی عرب میں ستر سال ہو گئے ہمیں پاکستان حاصل کیے ہوئے کوئی ایسا ولی العمر آپ نے دیکھا جو خالص موحد جو اہل توحید کا کام کرنے والا ہو توحید کے مدارس قائم کرنے والا ہو ایسے مراکز قائم کرنے والا ہو جہاں دن رات قاد اللہ اور قاد رسول اللہ کی صدایں گہنچتی ہوں ایسا کو ولی المر نہیں یہاں ضرورت ہے وہ کام کرنے کی جو سعودی عرب میں ولی المر کر رہا ہے. اس لیے یہاں اگر اپنی گورنمنٹ سے اجازت لے کر کوئی جماعت آپ قائم کریں گے وہ ہزبیت نہیں ہے ورنہ یہ دین کا کام کون کرے گا مساجد کون بنائے گا مدارس کون بنائے گا حکومت تو نہیں بنائے گی توحید کی دعوت کون دے گا جس حکومت کو توحید کا فہم ہی نہیں سنت کی حیثیت کا علم میں نہیں وہ کتاب و سنت کا کام کرے گی اب تک جو کام ہوا ہندوستان میں پاکستان میں بنگلہ دیش میں انہی جماعتوں کے رہینے بننا تھے اور کوئی افطارات نہیں یعنی قرآن نے اس کو کب کہا مضمون جب وہ یوزی کا فائدہ جب ایک عذاب کی شکل بن جائے اور یہ جماعتیں عذاب نہیں رحمت ہے کوئی مثال آپ دیجیے ان جماعتوں میں کوئی جنگ و جدال ہوا ہو کوئی میدان میں کتال ہوا ہو کو مار کا آرائی ہوئی ہو نہیں یہ وہ ہزبیت مضموبہ نہیں یہ رحمت ہے جنہوں, جنہوں نے دین کا کام کیا اور اب تک ہو رہا ہے کیونکہ دین کا کام یہ فردی عمل نہیں یہ ایک جماعی عمل اجتماعی عمل اور یقیناً کوئی ایسا پلیٹ فارم بن جائے گورنمنٹ کے اذن کے تحت کہ ہم دین کا کام کریں گے یہ وہ مضمون حزبیت نہیں ہے اس لیے لوگ سمجھ نہیں پائے کہ ہزبیت کیا ہے۔ اور افطراک اور مدد کا فائدہ کم فائدہ جب ہوگا پھر وہ قابل مذمت ہوگا لیکن یہ جو جماعتیں بھی حمد اللہ قائم ہیں گورنمنٹ کے اذن کے ساتھ یہ اپنا ایک فریضہ دعوت کا توحید کا نشر سنت کا انجام دے رہی ہے کسی اللہ البرا کے بغیر کسی ایسے تفرق کے بغیر جو تفرق موجب لعنت ہے لہذا جو ایک افتراق کا مضمون عمل ہے وہ وہی ہے جہاں ابتدا کی رسا کشی ہو۔ پاکستان میں یہ رسا کشی کون انجام دے رہے جو بھی حزب مخالف ہے ایک جماعت ہے اقتدار پر اور ایک جماعت حسب اختلاف کہلاتی وہ ایک اقتدار کی رسا کشم تھی فطریں ہو رہی ہیں سڑکیں بند کی جاتی دھرنے دیے جا رہے ہیں راستے بند کیے جا رہے ہیں اور ان افتراق, افتراق کی بنا پر ایک جماعت دوسری جماعت کے افراد کا قتل کرنا جائز سمجھتی یہ لائنت ہے یوزیق افید ہے بعد باس اباعد نہیں اللہ جو آدل حدیث جماعتیں قائم ہے ہندوستان میں پاکستان میں بڑ بڑے بڑے کبار علماء کے مشاورت سے وہ حجبیت مضمومہ نہیں اور جو لوگ اس باتیں کرتے ہیں ان کے پاس فاہم نہیں چاہیے کہ علماء راسخین سے رابطہ کریں اور اپنی اصلاح کریں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے جی قادر امام بخاری رحمہ اللہ باغ من شبہ اصل معلوم بی اصل مبین قد بین اللہ حکمہما لیوکم السابق قال حدثنا اسد ابن الفرج قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان اعرابيا اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان امراتي ولدت غلاما اسود واني انكرته فقال له رسول الله الله عليه وسلم من ابل قال نعم قال فما الوانها قال كمرون قال هل هي من اورق قال ان فيها ذرقا قال فأنا ترى ذلك جاءها قال يا رسول الله عرق نزعها قال ولعن هذا عرق نزعه ولم يرخص له في الانتفاء منه حسد. باب من شبه أصل معلوما بأصل مبين قد بينا الله حكمها حكمهما ليفهم الصائلة لأحد شخص ایک اصل معلوم کو تشویح دے دوسرے اصل کے ساتھ جو کہ مبین ہے یعنی جواب دینے والے کو وہ اصل معلوم ہے مگر اس کا حکم کتاب و سنت میں موجود نہیں یعنی سراہد کے ساتھ دلیل بعض اوقات سراہد سے ہوتی بعض اشارے سے ہوتی اس شے کا اس اصل کا حکم ایک مفتی کو معلوم ہے لیکن کتاب و سنت میں مخصوص اس شے کے لیے حکم موجود نہیں مگر وہ حکم ایک دوسرے حکم کے مشابے ہے جو کتاب و سنت میں موجود ہے تو ایک شخص اپنے سائل کو سمجھانے کے لیے یا کوئی پریشان حال شخص جس کو جواب درکار ہے اسے سمجھانے کے لیے اس اصل کو اصل مبین سے تشوید ہے جس کا علم ساحل کے پاس نہیں ہے اور وہ پریشانی کا شکار ہے اور اس کا انکار کرنا چاہ رہے لیکن آپ دوسرے اصل کے ذریعے جو کتاب و سنت بیان ہے اس کی تسلی و تشفی کر دیں اور بات اس پر وعدے کر دیں تاکہ وہ اچھی طرح مسئلے کو سمجھ لے تو یہ بھی ایک استعمال کا طریقہ ہے اور اس قسم کے اشاروں کو کتاب و سنت سے لینا یہ بھی اعتصام کا راستہ تو اعتصام کا ایک طریق تو وہ ہے جو کسی مسئلے میں پوری صلاحیت سے کتاب و سنت سے واضح ہو اور ایک طریق وہ ہے جو آپ کو کسی اشارے سے یا مسائل کی آپس کی تشبیہات سے آپ پر آیاں ہو تو یہ دونوں چیزیں اعتصام قرار پائیں گے حدیث میں جو واقعہ مذکور ہے وہ آپ کو اس بات کو مزید سمجھائے گا یہ حدیث جناب ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے وہ کہتے ہیں کہ اطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا عرابی اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرابی دیہاتی نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور آ کر اپنی الجھن اور اپنا اشکال پیش کیا کہ ان نمراتی ولدت غلام اسود کہ میری بیوی نے سیاہ رنگ کا بچہ جنا ہے جب میرا رنگ سفید ہے اس کا رنگ بھی سفید ہے ہم دونوں گورے ہیں بچہ سیاہ رنگ کا پیدا ہوا ہے وہ این انکر تو ہو میں اس بچے کا انکار کر رہا ہوں وہ میرا نہیں ہو سکتا میں اس کا انکار کر رہا ہوں یہ انکار کل ہے دل سے زبان سے نہیں یعنی میں اس کا انکار کرنا چاہتا ہوں اب تک جو انکار کیا وہ دل سے کیا زبان سے نہیں کیونکہ زبان سے انکار کرے گا تو پھر اگلا قدم لعان کا کر مسلط ہو جائے گا ان پر واجب ہو جائے گا لہذا اس نے زبان سے انکار نہیں کیا مگر کہا کہ دل سے میں نہیں مانتا کہ یہ میرا بچہ ہوگا اب وہ ایک چیز کا انکار کر رہا ہے اسے اس مسئلے کا علم نہیں یعنی میاں بیوی بی اگر گورے ہو تو ان کے گھر سیاہ رنگ کا بچہ ہو سکتا ہے میاں بیوی اگر سیاہ رنگ کے ہو ان کے گھر ایسا بچہ پیدا ہو سکتا ہے جس کا رنگ سفید ہے. اسے اس بات کا علم نہیں وہ انکار کر رہا ہے. رسول اللہ علیہ نے ایک مثال کے ذریعے ایک اور حکم سے تشویش دے کر اسے سمجھایا آپ نے فرمایا ہر لقام ایویل تمہارے پاس اونٹ ہیں کہا کہ جی ہاں قال فما ان کے رنگ کیا ہے قال حمر سرخ ہم حمر خبر مفتا محذوف ان الوان ان کے رنگ سرخ قال حلفیاہ ان اورخ فرمایا کہ اس میں کوئی اورق اونٹ بھی ہے اورق یہ وزن فعل اور صفت کی بنا پر غیر منصرف اس لیے اورا مفتوح ہے کیونکہ غیر منصرف جو ہے جری حالت میں فتح ظاہر کے ساتھ ہوتا ہے اس میں کوئی اورق اونٹ بھی ہے اورق اونٹ وہ ہے جس کے سفید رنگ میں سیاہ رنگ شامل اس کا رنگ مختلف ہو سفیدی کے ساتھ سیاہی رنگ بھی اس پر غالب ہو وہ عور اونٹ کہلاتا ہے جس میں سفیدی اور سیاہی مختلف ہو رنگ اس کا سفید ہو مگر وہ سفیدی سیاہی کی طرف مائل ہو ایسے اونٹ کی دو صفات اہل عرب میں معروف ہیں کہ جو اونٹ عور ہوتا ہے اس کا گوشت بہت لذیذ ہوتا ہے ذائقے دار ہوتا ہے مگر عورق اونٹ جو ہے وہ رفتار میں سست ہوتا ہے سرخ اونٹ رفتار میں تیز ہوتا ہے اور عورت اونٹ رفتار میں سست ہوتا تو اہل عرب کو اورق اونٹ کا گوشت پسند تھا اور سرخ اونٹ پر چلنا کیونکہ اس کی رفتار تیز ہوتی ہے پسند تھی تو فرمایا کہ تمہارے اونٹ سارے سرخ ہیں اب ان میں کوئی اورق اونٹ موجود ہے جی موجود ہے ان نفی حالا میرے بہت سے اونٹ اورخ ہیں یہ برقا اورخ کی جمع کالف انا تو راد کا جا تو سرخ اونٹوں میں سے اونٹ کیسے پیدا ہوگی اونٹوں سے جو اونٹ پیدا ہوتے تمہارے مذہب کے مطابق ان سب کو سرخ ہونا چاہیے تھا تو سرخ اونٹوں سے اور اونٹ کیسے پیدا ہو گیا سیاہ اونٹ کیسے پیدا ہو گیا یہ تورا اس کا کوئی محلے یاراب نہیں ہے اصل زال کا جا انا زالے کا جا آ جا ہے اور اس کا فائل ضمیر ہوا جو کہ لون کی طرف لوٹ رہا ہے رنگ کی طرف اور ہ یہ زمیر مفعول جو کہ ابل کی طرف لوٹ رہی ہے اور زال کا مفغل سانی انا زالے کا جا آ اصل ترتیب یہ ہے تو جا فعل ہے اس میں ہوا ضمیر جو لون اور شبہ کی طرف لوٹ رہی اے جا اللون ہا یہ مفعول اول اور ذالک مفعول تھانی اور ترا جو ہے ترا یا توا اگر ترا ہو تو را یا را سے رؤیت کے معنی میں اور اگر ترا ہو تو پھر یہ زن اور علم کے معنی میں تو فرمایا کہ پھر یہ ل... یہ رنگ کالا رنگ سرخ اونٹوں کے بیچ میں کیسے آگے تو اس نے کہا یا رسول اللہ ایر خون نا کا ہو سکتا ہے ان اونٹوں کا جو اصل ہے جو اوپر اس کے انٹوں ان کے بعد دادا ہیں ان میں کوئی کالے رنگ کا ہو تو اس اصل نے اس کو کھینچ لیا ہو اس کے رنگ کو اپنی طرف کھینچ لیا ہو تو قال رسود اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عرف ندار ہو تو پھر تمہارا جو کالا بیٹا ہے ممکن اس کو بھی کسی اصل نے کھینچا تمہارے باپ دادوں میں کوئی کالے رنگ کا ہو اور اس نے رنگت کے اعتبار سے اس کو کھینچ لیا نازاب مانا جذب چنانچہ اس عربی کو مسالہ سمجھ میں آ گیا کہ سرخ اونٹوں سے اگر کالا اونٹ متولد ہو سکتا ہے تو سفید ماں باپ سے کالی اولاد بھی جنم لے سکتے یا کارے ماں باپ سے سفید رنگ کی اولاد بھی جنم لے سکتے معنی یہ کہ اگر اس طرح کا بچہ کسی کا پیدا ہو اسے کسی شک و شبہ میں اپنے آپ کو نہیں ڈالنا چاہیے کسی قسم کا شک و شبہ نہ کرے تو نبی علیہ السلام نے اس کو بچے کی نفی کی اجازت نہیں دی بچے کی نفی کرو گے تو لعان ہو گا پھر قسمیں کھانی پڑیں گی یعنی پانچ قسمیں تم کھاؤ گے پانچ قسمیں تمہاری بیوی کھائے گی تم قسم کھاؤ گے یہ میرا بیٹا نہیں بیوی کھائے گی کہ یہ اسی کا بیٹا ہے لہان کے بعد دونوں میں جدائی ہو جائے گی یہ شرع مسئلہ اور پھر فیصلہ قیامت کے دن دنوں یہ شریعت کا ایک ظاہر ہے ایک ظاہری عمر ایسے موقع پر لحان جو ہے وہ قائم ہوتا ہے رسول اللہ, اللہ سر نے اس تشبیہ کے ساتھ اس کو اس کی بات سمجھائی اور وہ سمجھ گیا اور آپ نے اس کو لیان کی نوبت جو ہے وہ آنے نہیں دی یہ خطیب الادی رحمہ اللہ نے اپنی ایک کتاب ہے الفقیف متفق بڑی جاندار کتاب دو چھوٹی چیزوں مضبوح ہے اس نے ایک واقعہ نقل کی امام و حنیفہ رحمہ اللہ کا امام وقیف فرماتے ہیں وکیف نے جو راک کہ مجھے امام و حنیفہ رحمہ اللہ ملے اور آ کر کا میں تمہیں مشورہ دینا چاہتا ہوں مشورہ یہ ہے کہ لوشتخل تب الفق کہ تم فقہ کو اختیار کر لو اور حدیث کو چھوڑ دو اشتغال الحدیث کو چھوڑ دو اور اشتغال بالفقہ کر لو کیونکہ اشتغال بالحدیث میں مشقت محدثین کو ہم دیکھتے ہیں انہیں کہیں قرار نہیں ملتا کبھی وہ بسرا میں کبھی وہ بغداد میں کبھی مدینہ میں سفر ہی سفر فلاںش ہے فلاں ہے تو اس مشقت اور تعب کے بغیر تم یہیں بیٹھے بیٹھے فقہ کے ساتھ تعلق جوڑ دو استقبال میں فکر کرو میں نے کہا شیخ علیت اور حدیث ہو یجم الفقا کیا حدیث میں فقہ نہیں کہ حدیث فقہ سے خالی کہا کہ ہاں بہت سے مسائل ایسے ہیں جن کو فقہ حل کرتی ہے حدیث حل نہیں کرتی امام حکیف فرماتے ہیں کہ شیخ اس کی مثال دیجیے تو شیخ نے یہی مسئلہ اٹھایا کہ ایک بچہ پیدا ہو اور شوہر اس کا انکار کر رہا کہ میرا بچہ نہیں اور بیوی مصر ہے کہ یہ اسی بستر کا اسی شوہر کا بچہ ہے بتاؤ حدیث کا کیا حل پیش کرتے امام حکی نے فوراً اپنی صنعت سے عبداللہ بن عباس کی حدیث پیش کر دی کہ ایسے موقع پر رسول رسول نے لعان کا فیصلہ فرمایا تو حدیث نے مسئلہ حل کیا فط امام بنے ہوا پھر خاموش ہو گئے اور اس کے بعد آئندہ جہاں بھی مجھے دیکھتے راستہ تبدیل کر لیتے تو مقصد بیان یہ ہے کہ ہر قزیے کا حل نبی اسلام کی حدیث میں بحمد للہ موجود ہے تو باہر کا باہر کا اس میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ نبیر اسلام نے اس عربی کے اشکال کو دور کیا ایک اور مسئلے سے تشویش دے کر تو مانا یہ کہ یہ بھی ایک احتسام کی شکل ہے ایک مسئلہ پیش آ جائے اس کا سرح حل کتاب و سنت میں نہیں ہے مگر اس کے مشابے کو مسئلہ موجود ہے جس کا حل کتاب و سنت نے پیش کیا تو اس مسئلے کو اس سے تشویح دے کر آپ سائل کو مختلف کر سکتے ہیں اور یہ بھی احتسام الملکتاب بس سنہ کی شکل جی امام ابو البخاری رحمه الله باب ما جاء في اجتهاد الفقهاء بما انزل الله تعالى لقوله ومن لم يحكم بما انزل الله فهؤلاء هم الظالمون ومدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمه حين يظي بها ويعلمها لا يتكلم من قبل ومشاوره ومشاوره الخلفاء وسؤالهم اهل العلم علک علیہ ابراہیم اب الحمد الصماعیم صلی اللہ یہ باب طویل ہے اور اس میں امام بخیر تین چیزوں کا ذکر فروئیں ایک ہے قزات کا اجتہاد کرنا قزات قاضی کی جمع اور کادی بمانا حاکم جو لوگوں کے امور میں اپنا فیصلہ صادر کرتا ہے جس کو قادی کہا جاتا ہے اور اس کی جمع قزاعت ہے تو ایک ہے کزات کا اجتہاد کرنا اور وہ اجتہاد کس اساس پر ہو بما انظر اللہ کی اساس پر ہو جو اللہ نے اتارا اور اللہ نے کیا اتارا اللہ کتاب اور حکم اللہ نے دو چیزیں اتاری ہیں ایک قرآن اور ایک حدیث چنانچہ ایک تو یہ معاملہ کہ جو بھی خداط ہیں اور فیصلہ صادر کرنے کے مقام پر فائز ہیں وہ فیصلہ خواہ دو افراد کے بیچ میں ہو خواہ دو جماعتوں کے بیچ میں ہو خواہ دو قوموں کے بیچ میں ہو لیکن خداط جو ہیں فیصلہ صادر کرنے کے لیے اگر ان کو اجتہاد کرنا پڑے تو ان کے اجتہاد کی اساس جو ہے وہ ان کی خواہشات اور آرا نہ ہو بلکہ کتاب و سنت ہو جب وہ کتاب و سنت کے درائل کو سامنے رکھ کر اجتہاد کریں گے اور فیصلہ صادر کریں گے تو اس معاملے میں وہ اعتصام بالکتاب کتاب و سننا سے خروج اختیار نہیں کریں گے یہ بھی اعتصام کی ایک شکل کہ ایک مسئلہ صلاحت کتاب و سنت میں موجود ہو اس کو بیان کر دو موجود نہ ہو اشتہاد کرنا پڑ رہے تو اشتہاد کی اساس جو ہے وہ کتاب و سنت تو اس سے ایک نقطۂ یہ سامنے آ رہے ہیں کہ مشتد وہی ہے جس کو کتاب و سنت کا علم ہو تاکہ بوقت ضرورت وہ کتاب و سنت کی اساس پر اشتہاد کر سکے لقول و منلم یاقم بمان انضر اللہ فعلائے ثالم جو شخص بما انضر اللہ فیصلہ نہیں کرتا وہ ظالم وہ ظالم نقران پاک میں تین سیغے استعمال ہوئے ہیں فلاء قم الفاص ان فلا قم کہ جو بما انظر اللہ فیصلہ نہیں کرتا وہ فاسق ہے وہ ظالم ہے اور وہ کافر یہ تینوں باتیں مختلف ہیں اور تینوں سیغوں کے اختلاف کی بنا پر عیسائل کی تفصیل مختلف ہو کافر کون ہیں جو بیما انصل اللہ فیصلہ نہیں کرتا اس کو کافر کہا گیا یہ وہ قاضی اور وہ حاکم ہے جو بیما انصل اللہ فیصلہ نہیں کر رہا بلکہ کسی دوسرے نظام کے ذریعے فیصلہ کر رہے کسی دوسرے کی رائے سے فیصلہ کر رہا ہے اس عقیدے کے ساتھ کہ وہ رائے جو ہے وہ کتاب و سنت سے افضل یہ کافر کسی کی رائے اور کسی کے نظام کو وہ پیش کر رہے اپنے فیصلے میں اس عقیدے کے ساتھ یہ رائے یہ نظام کتاب و سنت سے افضل فولا کے حمل کا یہ کافر ظالم کون ہے کون سا قاضی جو جانتا ہے کہ کتاب و سنت میں یہ فیصلہ موجود ہے اور وہی حق ہے مگر کسی کے حق کو غصب کرنے کے لیے وہ ظلمن ناحق حق فیصلہ کرتا ہے تو یہ ظالم اسے یہ معلوم ہے کہ کتاب و سنت میں فیصلہ کچھ اور ہے اور وہ ہے حق وہی حق ہے لیکن وہ کسی پر ظلم کرتے ہوئے یا اس کے حق کو رسم کرنے کے لیے فیصلہ دوسرا کر دے دوسرے کے حق میں کر دے طوفا علاء الحمد العالم اور تیسرا فاسق یہ فاسق وہ قاضی ہے جو جانتا ہے کہ کتاب و سنت میں فلاں فیصلہ ہے اور وہی حق ہے مگر وہ فیصلہ ظلم نہیں کر رہا مگر اپنی خواہشات خواہشات نفس پر وہ فیصلہ صادر کرتا ہے تو ایسا قادی جو ہے وہ فاسق اگر فیصلے میں اپنی خواہش کو بنیاد بنائے وہ فاسق ہے اور اگر فیصلے میں وہ ظلم و کی شکل اختیار کر لے تو وہ ظالم ہے اور اگر فیصلے میں اس کی سوچ یہ ہو اس کا عقیدہ یہ ہو کہ کتاب و سنت کا فیصلہ تو یہ ہے مگر فلاں فیصلہ کتاب و سنت سے بہتر ہے اس عقیدے کے ساتھ وہ فیصلہ اگر وہ صادر کرے گا تو وہ کافر امام بخاری نے جو باب قائم کیا قزاد کو فیصلہ کرتے ہوئے جو اجتہاد کا دروازہ اگر کھولنا پڑے اختیار کرنا پڑے تو اس کی اساس جو ہے وہ کتاب و سنت ہو اور اللہ کی فہری ہو دوسری چیز جو اس باب میں قائم کی وہ ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی مدہ فرمائی ان کی تعریف کی اور ان کی فضیلت ذکر کی جو واقعات کتاب و سنت سے فیصلہ کرتے ہیں جن کے فیصلے کی اساس اور اجتہاد کی اساس اللہ تعالیٰ کی وحی ہو اور قرآن و حدیث ہو اور تیسرا جو امام بخاری کا موقف اس بات میں ہے وہ یہ ہے مشاورت الخلافا العلم کے خلافا کا مشورہ کرنا اور اہل علم سے سوال کرنا ان وقت کا خلیفہ جو بڑے اونچے منصف رکھیں یہ خلیفہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو لیکن کسی قضیہ میں اگر وہ کسی مشکل کا شکار ہو جائے تو بجائے اس کے خود فیصلہ صادر کرے اہل علم سے اور ان قاعت سے رجوع کرے جن کے پاس کتاب و سنت کا علم ہے تینوں جو موقع امام بخاری نے پیش کیے ان میں مدعا ایک ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہر فیصلے کی اساس جو ہے وہ اللہ کی فہری ہونا چاہیے اور کتاب و سنت کا احتسام جو ہے ہر فیصلے پر یہ رنگ نمایاں اور غالب ہونا چاہیے یہ تین باتیں ایک فزاد کا اشتہاد کتاب و سنت کی روشنی میں دوسرا اللہ کے پیغمبر کی مدع اور تعریف ان قاضیوں کی جو کتاب و سنت سے فیصلہ کرتے ہیں اور تیسرا ایک حاکم کا ایک خلیفہ کا یا ولی العمر کا کسی بھی مسئلے میں کسی بھی اشکال میں اہل حق سے علماء سے مشورہ کرنا اور ان کی رائے سے استفادہ کرنا چلے واقع پڑھتے ہیں ان اللہ عبداللہ کو لگتا ہے بھوک لگ رہی اور